لا نحمده نستعينه ونستغفره ونؤمن به وتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله الله لاله الا وحده عبده ورسوله عما بعد ضعو الله إلى السيطان بسم الله النحمن الرحيم وضعف الأحمد من تزكى وفكر اسم ربه فصلى من توزنون الحياة الدنيا ولا ترك قيم أبقى إن هذا لفي الصهر الأولى صهر إبراهيم وموسى میں بھائی اور دوست ایک ہے کہ پڑھ لی صدایتیں پڑھ لی جنہیں فرمایا گیا ہے یقین کامیاب ہوا وہ جو ہوا پاک ادلا من تک یقیناً ہوا کامیاب وہ جو ہوا پاک اور رکاس مرت بھی اللہ کے کداب سے یاد کیا مسلح نماز پڑھی بلکہ اس رول حیات دنیا تم تجیحی میں نہیں ترجیح دیتے ہو اور آخرت خیریت کا حالانکہ آخرت جو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے صحب الس مضمون اتنا مضمون ہے کہ سو نے پہلے صحیحوں میں بیان کیے ہیں کون سعیدوں میں صحب ابراہیم اور موسٰ ابراہیم علیہ السلام کے صحیحوں میں موس علیہ السلام کے صحیحوں میں اس کو ہم نے بیان کیا تو ایک تہارت ہے ظاہری پاکی کو کہتے ہیں تہارت اور بات نہیں پاکی وہ کہتے ہیں کل کیا کپڑے پاک بدن پاک جگہ پاک نمائش کی شرائط ہیں یہ ہے سہارت اور جو ہے تو یہ ہو گیا تن پاک ہو گیا تن سہارت تن پاک اور تز من پاک من دل کو کہتے ہیں سن پاک یہ یا ہے من پاک یا دل پاک ہوا یہ سزکیا ہے اور کامیابی کا آواز اللہ تبارک تعالیٰ کا سزکیا والوں کے لیے ہے اسی آیت میں من لنتکہ میں اس کی تین ہے من تفصیلیں جیناً وہ ہوا کامیاب جو پاک ہوا کیسے پاک ہوا یعنی اس نے چھوٹی عید کے دن صدقہ فطر ادا کیا جس کی وجہ سے اس کا دل مال کی محبت سے افاق ہوا اور بات کو اس کا خوشیوں میں شامل کر کے ان کی دعائیں لیں پتا بلا منتظہ ہوا کامیاب جس سے زکات عام طور پر زکات ہے جو پہ پیسے کی زکات ہے اور پہلے زمینوں کی زکات ہے اس کا کیا اثر آتا ہے اس کا کا کہ دل مال کی محبت سے پاک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ساری کباط اور گندگیاں جو دل میں بیٹھتی ہیں ان کو دور کرنا یہ تجزیہ ہے کو دور کیا جائے باترم سے لالچ کو دور کیا جائے باتوں سے ہسن کو دور کیا جائے بات سے ہر اکادی کو دور کیا جائے بات سے شماثر کو دور کیا جائے بات سے کیا ایک مسلمان بھائی کو نقصان ہوا تکلیف پہنچی اور اس سے میرا دل خوش ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل, دل روحانی طور سے بیمار ہے اس میں کون سی بیماری ہے اس میں شما کی بیماری ہے مسلمان کو فائدہ پہنچا دل خفا ہوا اس میں حسد کی بیماری ہے اور مسلمان کو نقصان پہنچا دل خوش ہوا اس میں شمات کی بیماری ہے تو یہ جو دل کی روحانی بیماریاں ہیں ان سے دل پاک ہو یہ تذکیہ ہے اور واقعی فلاح اور کامیابی ہے اس تجزیہ والوں کے لیے وہ کیسے پاک ہوتے ہیں جو ان کے باطن میں کسی کو نقصان پہنچانے کا کسی کو تکلیف دینے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا کسی کی ترقی پر ان کو تکلیف ہی نہیں ہوتی کسی سے نقصان پر ان کو کوئی مزہ نہیں آتا کسی کو نقصان ہو تو ان کو حصرت افسوس ہوتا ہے کسی کو فائدہ اور ہو, خوش ہوتے ہیں شکر اللہ کا ایک دعا ہے عام مانی کے اللہ مبارک نا ان کی اسمائے افسار مقوت اہم بہت این مال یا اللہ سو مسلمانوں کو برکت دے اسمائیں ان کی کانوں میں ان کی آنکھوں میں ان کی سماج کی قوت میں بصارت کی قوت میں اور باو قوت میں اس کی میں. ان کے اہل میں ان کے مال میں اعلیٰ ساری چیزیں ان کو برکت تو عالم کے دل کا جذبہ ہی ہے مسلمانوں کو ترقی ہو فائدہ ہو خیر پہنچے ان کو یا یاسودہ ہو ان کی مالی حالت اچھی ہو ان کے صحت مند ہوں کھاتے پیتے ہوں آرام سے رہ رہے ہوں راستے ہوں گائش اچھی ہو کپڑے اچھے ہوں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کی مسجد میں عید کی نماز ہو رہی تھی تحکال کا ایک بڑھا آدمی آئے گا نماز پڑھنے کے بعد اس نے بہت ساری گاڑیاں کھڑی رہی نماز پڑھنے کے بعد تو بولے وہ کیا تھا الحمد للہ الحمد للہ خدا ہی شکر رہے خدا شکر خدا شکر رہے لوگوں نے کافی سمندر کہا ظمر ہم کو مسلمان اور شکرمت ہے اس کا دل خوش ہو رہا شکر اللہ کا کہ مسلمانوں کی جید دل دل. دل دیکھیں یہ آدمی جاتی آدمی ہے کوئی صوفی کامل نہیں ہے لیکن اس کا دل کامل ہے تو اس میں مسلمان کی ترقی کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے مسلمان کے تنظر کو دیکھ کر تکلیف ہو جاؤ آدمی کو تو یہ دل بنا ہوا ہے پڑھا لکھا ہے یہ دل میں سے یہ بات ہے کہ یہ بنا ہوا دل ہے اور میری طرف سے ساری تفسیر آتی ہے عزیزوں کی تشریح کر لیتا ہے لیکن مسلمان کی ترقی سے تو ہوتا ہے نہ مسلمان کی ترغیب دہت ہے خوش اس کا دل گندہ ہے فرمائے کہ جھوٹی گوائی جنے کے بارے میں فرمائے گا فین قلبو قلبو کے کلبا کلبو پینسمن کلب جھوٹی گوائی جائے اس کا دلگنا گا باطن کی گندگیاں اور بیماریاں ہوتی ہیں دو نماز روزہ حج سکات صدقات رات سب کے ساتھ باطن میں موجود ہوتی ہیں اور یہی انسان کا راہ مار رہی ہوتی ہے اس کی نماز اثر نہیں دکھا رہی اس کا روزہ اثر نہیں دکھا رہا اس کا حج اثر نہیں دکھا رہا اس کے صدقات، خرابیں اثر نہیں دکھا رہے وجہ کیا ہے اس کا دل گندہ ہے باطن گندا ہے باطن کی گندگی ہر عمل میں اپنا اثر دکھاتی ہے اور ایسے باطل کی روشنی ہر عمل میں اپنا اثر دکھاتی ہے اگر باطن گندا ہے تو سارے امال کو گندہ کیے ہوئے ہوتا ہے فائدہ تاثیر نہیں ہوتی نے موٹر سائیکل خریدا چند نے اس کو چلایا آپ اس کے کیک مار رہے ہیں جی پیر سے مارتے سے ہیں اور اسٹارٹ نہیں ہو رہا پھر مارتے میری طرح ناڑی آدمی یاد لات کیا کریں تو اسٹارٹ نہیں ہو رہا سمجھدار آدمی آتا ہے اس کو کہتا ہے آپ کے پاس کٹ ہے کٹ اس میں اس کو کچھ نہ کچھ خردے مردے گھمانے کے اوزار ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں جی جیٹ کو جانے سے خریدا تھا کٹ ساتھ دیوں نے اس کو کھولو جی کھولا اس میں کردھر ڈالتا ہے اس کے پلک کو نکالتا ہے کہتا جی اس پر دھواں جم گیا ہے میں تو سات آدمی کہتا اس کوئی دھواں نظر نہیں آتا جی بالکل کہاں دھواں ہے مجھے کوئی نظر نہیں آتا دھواں کہاں ہے کہتے ہوئے سب آپ آدمی ہیں وہ دھوئے کی بہت باریک ہوتی ہے تو میں نظر نہیں آتی ہے ابھی میں آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں اس پر تے نیوز پر ہمالیہ سے مارتا ہے صرف لگ اور جگہ رکھتا ہے اور اس کے بعد مارتا ہے بس کیوں سٹارٹ ہو گیا پہلے دھوئے کی ایک طے آئی ہوئی تھی دھوئے کیلا فلانہ لاکھ روبین ماکان ان گزلوں پہ آیا پردہ موجود نامال کے یہ کرتے رہے اس کے بعد یہ خراب ہمارے ملوث ہوتا ہے خراب لوگوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے اور خراب چیزوں کو اپنے دھیان میں لاتا ہے تو اس کا باطن اس کے باطن پر دھواں آ جاتا ہے پردہ آ جاتا ہے اور پردے کے پھر اپنے اپنے درجے ہیں معمولی پردہ ہوتا ہے ٹرانسپیر اور یہ ہے تو سی او پیک پڑتا اوپیک پڑتا بلیک بالکل ایسا پردہ پردہ تو ہے لیکن کچھ نہ کوئی نظر آتا ہے ایسا پردہ ہے جو دم ہو گیا دیکھنا ایسا پردہ ہے ایک نظر نہیں آتا ایسا کالا ہے تو باقاعدہ ایسے پردڑوں کا تسکر آیا ہوا ہے قرآن و عزیز میں جو دل پر آتے ہیں یہ آدمی بکرواد میں مبدلا ہوتا ہے ایک طرح کا پردات ہے مغروع تندی سے مغروعی تحریم کا اختیار کرتا ہے دوسرے طرح کا پردات ہے حرام کا اختیار کرتا ہے تو سے طرح کا پردات ہے یہاں تک کہ عدیشری کو فرمایا گیا کہ وہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے دل برائے کالا داغ ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے سجیدہ گناہ کا چھوٹا داغ ہوتا ہے جو وضو کرنے سے نماز پڑھنے سے دھل جاتا ہے سخار پڑنے پہ رسفر اللہ تعالیٰ ردین دھل جاتے ہیں اس اور کبیرہ گناہ کرنے سے گہرا داغ آتا ہے وہ پھر عضو کرنے سے نماز پڑھنے سے اور استغفار پڑھنے سے نہیں دھلتا ہے اس کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے اور توبہ کہتے ہیں جو کیا تھا اس برادری کو شرمندگی ہوگی ندامت ہوگی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو گیا اس کو چھوڑ دیا اور اللہ, ایک سے کہے یا اللہ کو تو دے آئندہ کے حضور کر لیا یا اللہ مجھے اس پر پکا کر دے, دے یہ ہو سے وہ دال دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے دال جہاں تک کرتے کرتے دل کالا ہو جاتا ہے مسخ ہو جاتا ہے مسخ دل ایسا ہوتا ہے کہ جس کو پھر نیکی اچھی نہیں لگتی نیکی والے اچھے نہیں لگتے نیکی کی باتیں اچھی نہیں لگتی آپ دیکھتے ہو کے دن میں نعوذ بل اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں مسلمان پاکستان پر اعتراض کر رہے ہیں جو ملک جس کی بٹی پرورش ہمارے بدنی کی اس پر اعتراض کر رہے ہیں عام طور پر دیکھتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس کو پاکستان سے گلہ ہے کہ کیا بال کھال دماغ دل گردہ سب اس مٹی کا بنائے اس بھائی امریکہ امبیڈکر یا برطانیہ میں کمائی کر رہا ہے یہ اس مٹی کا پیداوار ساری چیز اس کا اس پر ٹیکس ہے اس کا فائدہ جو ہے اہل قور کو ہو رہا جتنی مغرب کی تحقیقات ہو رہی ہیں اس وقت میں جی آپ کے لوگ کر رہے ہیں شوب میں اگر بیس آدمی کام کر رہے ہیں تو اٹھارہ آدمی آپ کے ایشین ہیں, ہیں مشرقی ہیں اور دو آدمی جو ان کا چارج لیے ہوئے ہیں کہ سب کو سمیٹ کر ان کے کھاتے میں چلتی ہے دو یہ سعودی عرب اتنا تیل والا ملک بنا ہے کی ہے اس کے وقت میں عبدالعزیز بن سعود کے وقت میں ان کا معاہدہ ہوا کے ساتھ، امریکی صدر کے ساتھ اور انہیں تیل کا کام شروع کیا کرتے کرتے وقت غزہ کیا اتفاق شاہ فیضل جب برسر اقتدار آیا تو اس نے اپنی معاشی منصوبہ بندی کے لیے پاکستان کے مار اقتیات انور علی لیا اس نے جا کر امریکوں کو دیکھا یہ تو چین دکھا رہے جا رہے ہیں اور ان کو تھوڑا سا معاوضہ ریونی تھوڑا سا ان کو ٹیکس دے دیتے ہیں ان کو تو دونوں ہاتھوں سے ڈوٹ رہے ہیں اس نے کہا کہ اس طرح ہے میں آپ کی ریفائنری کا معائنہ کرنے کے لیے آؤں گا ٹھیک ہے یہ یہ معائنہ کرنے کے لیے گیا وہ ریفائنری کے دروازے پر سلنڈر نکال کر آپ ریفائنری میں جا رہے ہیں وہاں تو آپ کا خطرہ ہوتا ہے آپ سگریٹ نہیں پی سکتے اندر اور نے کہا جی میں تو اتنا سخت اڈکٹ ہوں اتنا عادی ہوں اس کا کہ میں جس کے بغیر کام نہیں کر سکتا بجھ جائے ہے دوسرے جاتا ہوں تو میں تو اس کو نہیں بجھا سکتا آپ بھی اپنا کچھ سوچیں تم نے کہا کہتے ہیں جی ذرا وہ ایسا کریں گے وہ بتایا ایک گھنٹہ دو گھنٹے دو گھنٹے ہم ریفائنری کو بند کریں گے نگیش پر بند کریں گے جتنا ہمیں نقصان آیا وہ پیمنٹ آپ کریں گے آنے کا بالکل یہ معاہدہ ٹھیک ہے پیمنٹ نہیں کروں گا انہوں نے دو گھنٹے معائنہ کیا دو گھنٹے کے بعد دو گھنٹے اس نے بل لیا انہوں نے کہا اتنی دیر ہمارا اتنا تیل آتا ہے اتنا ریفائن ہوتا ہے صاف ہوتا ہے اس کی اتنی آمدنی ہمیں اتنا نقصان ہوا یہ جی آپ ہمارے ڈیمیجز لیں ہمارے نقصانات پورا کریں رسید لے کر آ گئے اور اس رسید پر اس نے کیلکولیشن کی یہ تفریق اس نے کی کیا آپ دس سال سے ریفائنری چلا رہے ہیں دو گھنٹے میں آپ کا اتنا تیل آتا ہے اتنا نکلتا ہے تو دس سال میں تو آپ نے اتنا تیل نکالا ہے اور اتنا آپ کا جو ہے تو تیل نکلا ہے اتنے پیسے کا اور آپ نے تو معاوضہ اتنا دیا ہوا ان کو دس سال کا پیسہ معاوضہ دیں اور اینڈا کے لیے جو ہے تو آپ کے ساتھ تو یہ معاہدہ ہوگا انہوں نے او ہوا کہ کس بلا کے آگے چھوڑ گئے تو دن سے سعودی عرب کی قسمت پلٹی ایک مائر معیشت میں جب اپنے علم کو استعمال کیا مجھے بڑی عدتیاض صاحب یہ سارے طلباء ہے میڈیکل انجینئر میں آ کر دیکھے کھانے کے لیے فارونی کے جاتے ہیں حالانکہ ملک کی خدمت کے لیے ایسے شعبے ہیں جن میں آپ کا رہا نمایاں انجام دے سکتے ہیں آج سارے آپ کے وسائل ہیں سارا آپ کا پیسہ ہے جس کو ماشی منصوبہ بندی کے تحت مغرب نے نرخاست اور امریکہ نے اپنی جوڑی میں سمیٹا ہوا ہے وہ جا او جرمنی جس میں ایک آم ایک ہزار روپے کا بکتا ہے اور جاپان اسمیک ٹماٹر جو ہے وہ سو روپئے کا بکتا ہے تو ان لوگوں کے پاس ضروریاتی زندگی کی کیا چیز ہے ان کے لیے تو کھانے پینے کی چیزیں یہ ذرا بند کی جائیں تو کوئی آپ نے شارک پر آپ رکھ دیا جو کہ موٹر گاڑی اور فریج والے کنڈیشنر اور ویڈیو گیمز اور کمپیوٹر یہ تو ضروریات زندگی تو نہیں ہے آپ سارے وسائل کہ آپ کی زمینوں سے سونے کی طرح پیدا ہونے والا آم اور سونے کی طرح پیدا ہونے والی گندم اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے اور وہاں سے پتھرے جمع ہو کر بنا ہوا کمپیوٹر اور اس کی ہزاروں روپے قیمت ہے آپ وار دے رہے ہیں یہ جی کیا ہے ماضی منصوبہ بندی ہے اس کے تحت سارے وسائل کھیت گھروں کی جونی میں آ رہے ہیں کی مہارت ہے مشکل کتنے کمزور ہیں عسکری فوجی لحاظ سے عرب ممالک تیل والے کہ اپنا پیسہ بھی اپنے ملک میں نہیں رکھ سکتے اربوں ڈالر امریکہ کے سویٹرلینڈ کے برطانیہ کے بینکوں میں پڑا ہوا جس پر اس ساری دنیا سیدھی کاروبار چلا کر اپنی معیشت کو مضبوط کیے ہوئے اور اتنی کمزور حالت ہے ان سب ممالک کی کہ اپنا پیسہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے یہ محفوظ نہیں ہے اور اپنے ملک کی فوج نہیں رکھ سکتے کہ ہم سے جو ہے سب کچھ فوج ہم پر قبضہ کر لیں گے کر لیں گے ہمارے یہ جن عرب ممالک کے بیچارے اس لیے دفاع اپنا ٹھیکے پر دینا پڑتا تھا دفاع ٹھیکے بدھ دیتے ہیں بس. اب آپ بتائیں کہ جو آج اپنے گھر کی حفاظت نہ کر سکتا ہو اس کا, اس کا دفاع کو ٹھیکے بتنا پڑھ رہا ہو اس کی کیا زندگی ہے یہ ساری وہ خراب منصوبہ بندی ہے جس کے تحت ہم کے وسائل مال و دولت سب چیزوں کے ہوتے ہوئے کسی چیز کو سنبھال نہیں سکتے تو آج کے دور میں جہاں اصلے کی دور ہے اور جہاں راگڑ میں زائد آئٹم بم ہے وہاں یہ باقی علمی میدان بھی ہیں معیشت کا میدان ہے اس میں آپ کی مہارت ہونی چاہیے اس یہ بلایا یہ رحمان میڈیکل کمپلیکس والوں نے اپنے ادارے کے بارے میں کچھ مشورہ مشاورت کے لیے میں نے کہا کہ یہ صرف آپ ایسے کمائی کے ادارہ نہیں بنایا گا آپ نے صوبے کو ایک بہت عظیم فائدہ دیا پرچر کیا ہم لوگ برطانیہ جاتے تھے پھر کراچی جاتے تھے دیکھے کھاتے ہیں ہمارے یہاں گاؤں کے لوگ وہ چیز یہاں آ کتنے لوگوں کو روزگار ملا کتنا فائدہ ہوا کتنا ہو؟ تو سوچنے کی باتیں کہ آپ کے ذرا مبادلہ آپ کے ملک میں رہے آپ کے وسائل آپ کے اپنے استعمال میں آئے اور آپ کی چیزوں کا ضیاء نہ ہو ضائع نہ جائے تاکہ ان سے اپنی مسلم برادری اور اپنا علاقوں سے فائدہ اٹھا رہا ہم ہوں ہماری پڑھتے تھے تو ہمارے نورحق ندوی صاحب ہمارے خطیب ہوتے تھے بڑے دانش بڑے شخصیت جمعے کا سرمن دیا کرتے تھے کبھی کبھی اپنے خاص دوستوں کو بلایا کرتے تھے ایک دن کہا کہ میں آپ کے لیے ایک سی ایس ایس افسر کو بلائے. میں نے بلایا ہوا ہے مسود کدر پوچھ پوچھا لوگوں نے کہا یہ تو یعنی وہ بے یقینی قسم آدمی ہیں نماز وماز بھی نہیں پڑتا ہم نے کہا کے جیسا آدمی نہیں ہمارا ڈیم صاحب لائے اس کو تھا، کہ بارے ہم آدمی جس کو بھی لائے ہوئے اعتبار ہے وہ واقعی وہاں سے کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے اور چترالی پٹی کا اس کو واپس پہنے ہوئے اس سے تقریر کی تقریر میں اس نے کہا کہ میں نے آئی سی ایس کیا تھا برطانیہ کی حکومت کے دوران جس طرح آج کا سی ایس ایس ہے نا اس وقت آئی سی ایس, ایس ہوتا تھا ہماری ٹریننگ جو تھی برطانیہ میں ہوئی کہتے وہاں سے کرنے کے بعد ہم بیری جہاز سے آ رہے تھے اور جہاز جنوبی افریقہ ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن پر ٹھہرا تو لمبا سفر تھا جہاز نے تین دن جو ہے کرنا تھا ہم جہاز سے اترے اور ملک کی سہر کے لیے نکلے کہتے ہیں ہمارے کے نکاح کے بھاری گزی اس طرح سیفٹی کے نا وی آر آئی سی ایس آفیسر ہیں ہم تو بڑے افسر ہیں گھر سے ہماری بڑی پونچی ہوئی ہوئی ہیں اور یہاں پر لوگ ایک بڑی حیثیت ہے ہماری میں ہم جب پھرنے لگے تو کسی پارک میں جب جا رہے تھے تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ بلیک انڈین اینڈ ڈارک آر ناٹ الاؤڈ وہاں کی جنوبی افریقہ میں گیا ہوا ہوں وہاں کے کالے لوگ ابھی کی حکومت ہو گئی ہے تو یہ ڈال دوں نے شوق ہے یہ ہم گئے وہ آپ لوگ ٹیلیویژن پر دیکھا ہوگا تو یہ اور ضرور دیکھ لو کہ یہاں کی بڑی اوریجنل چیز ہے باقی بڑی انٹرسٹنگ چیز تو کالے جو بیٹھے تو وہ کہ وہ کہتے کہ منڈیلا دی پیپل وار ناٹ الاؤڈ ٹو دیز پلیس منڈیلا سے پہلے ہمیں ہم لوگوں کو یہاں لینے کی اجازت تھی کہ کالے اور کتے جو ہے وہ یہاں ان کو اجازت نہیں تو مسود خدر فوج نے کہا کہ اس بینر کو پڑھنے کے بعد میری زندگی میں تبدیلی آئی اور میں سوچا کہ جب تک اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو گئے اور جب تک اپنے لوگوں کے وسائل کو نہیں بڑھاؤ گے آگے اس وقت تک تمہاری بھائی دنیا کے قومی میں کوئی عزت نہیں ملی سے میں یہ سیاستی کے علاقے کے خطر اور چترال کے علاقے کے گرم پٹی یہ استعمال کرتا ہوں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں استعمال کرتا ہوں شہرت ہے کومنگ سی بات ہے یہ یہاں پر ہے یہ گاؤں ہے اس طرف کو یہاں کا کپڑا بڑا مشہور ہے یہ جی? اسپیرسنگ اسپیرسنگ کا جو بنا کپڑا ہے اس کی کوئی مارکیٹنگ کر لے اگر تو یورپی دنیا میں اس کی ایسی شہرت ہوگی کہ اس کو آپ سوچ نہیں سکتے ایسا وہ رنگ ہے ایسا وہ چیزیں ہیں لیکن شعور نہیں ہے بکم کرم میں تھا تو وہاں کے مینٹیننس انجینئر عبیت شریف ہمارا دوست ہے پاکستان کے انہوں نے کہا کہ بربر میں یہ چاہیے تھا اور بہت اعلیٰ سنگ بربر تھا کوئٹہ کے علاقے کا جیسے میں نے بہت فریاد کی شور مچایا پاکستان کو پیغامات بھیجے کہ سنگ بربر سمجھو گئے تو ایکسپورٹ کر لو دیکھو کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ترکی کی کمپنی نے وہاں سے خریدا ہے اور اٹلی والوں نے خریدا ہے اور پھر اتنے پیسے انہوں نے کمائے ہیں ایک دم سوچ نہیں سکتے اور ان کو انہوں نے ایکسپورٹ کر کے ان کو پہنچایا ہے تو آج کے دور کی ایک ماشی جنگ بھی ہے جس بھی اس, اس کو کل پلاننگ اور یہ منصوبہ بندی اور چیزوں کو سیکھ کر آپ ساری دنیا کے لوگوں میں ایک پیوہ کا مقام حاصل کر سکتے ہیں اس لیے جہاں سے میں نے بیان شروع کیا تھا کہ کا میں ہو جو ہوا پاس اسے ذکر کیا نماز پڑھی اور اس نے آسان کی طرف توجہ کی یہ اپنے آپ کو بنایا تو اپنے آپ کو بادلی لحاظ سے بنانا ہے ظاہری لحاظ سے بنانا ہے علمی لحاظ سے بنانا ہے ہر لحاظ سے, سے ہر شعبہ زندگی میں کوشش کر کے اپنے آپ کے اس مقام پر اللہ میں کیا سنیوں سے رہنمائی کر سکے اور کوئی مشکل نہیں دو ہاتھ دو پیر مغربی لوگ بھی عام بھی ہیں ان گائے کی وہ ہم سے زیادہ نہیں ہے لیکن محنت منصوبہ بندی یہ چیز یہ جسے میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ دوبارہ زارا سے تو مہینے کی توفیق عطا ہرمایا امر کی توفیع کتاب